باپ بار خوراک زبوں کے ضرورت آپ کو چورت ہوئے لکھے گیا یا میروت ہوئے لکھے فدی میروں کی خلف گڑھائی جاوید عبداللہ سرفرس اللہ عانبہ بات کر کے جو نر تویری کی نرسبان خریدے کی زباتی شوکاری نیل مراب کے حبت اللہ کا ہمارے سے کر کے لا جائے بات دادو کانر یہ پل کارخذی دینا یو کانے پل کارخذی کے نا یو پر شیت حمل کی پلکھ ہی نے آگے خریدی نہ شوکانی مرام کے بدل بہار دیکھے ہریم کار گٹ وئی اختلاف امام شاہ رحمت اللہ رے ہری ہرا ملا چلا ہرار دے دل لال ما مہام کہ ہمار دے دا دا دلیل د دا جواز داوید دے احناب سے ذکر کے رہی نہار سر دانت نہارے زبہ من کرنے بنا امامی تو حابی سے کر کے دار باجکم راضی من کرنے بنا سرمانہ زبہ ہم تو زبنا تو زبانہ خصوصی روایت وبارہ دن ہے کہ ہمارا رواں باپ کی دی نہ صبح او عام نہ دیکھے میرے نہ نہ خصوصی رواۃ مشتاق بعد انا ہے کہ او عامی رواۃ پر دیوان دار دی عامی رواۃ نہ ہر اقل کل سی با منصب طاد صدا حدیث سید فقال هو سید الموجد سید الردہ خدری نے کہنے لگا سید شنہ حداد اسی اربد تفریعات راگیری یہاں اب اپ کو نہوے نام اپ کا تفریعات درجا ورتوں اس لحظیم روایت دا دے سید دے لن کو سید دے لکر اس لکن کیج کے چری محرم ایک قار کی جزا رازمی کی ازا ساد المحرم دینام نبا رمی کی جواس اور قصد روایت دا نحی نسٹی پہ حرمت کی انہا سید دے وہ جنہا راجہ دے فدیمانی باو ما جا فی اکنی سباہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم امارک ان شہاب انا نبی دریشتی لحورانی انا نبی سارب ادل خوشنی ہر داڑ اور چھ داڑ پرارشی کیا گا چہ افتراس کے پاے والے پاے ما تھے رداغمن دی حدتنام مستدنم قال حدثنا بوانہ تنہ بیوچھنان میمون ابن مہران ان میمون ابن مہران ان مہباذ کرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل زینہ بنا صبر وان کل ذینہ مخلب میں پھریں ذینہ مخلب حال مرغیت پنج رسی پنج ہزار چھو دا قبضہ باخادہ چھو ما تھے كل دا با دا محمد محمد گان کن لیں مر گئی نہ چاہیے جائز دے حمال نہ جائز لوکتا دمالما ان کافر مدر جداد جمال مسلمان حفاظت سگنے آنا مگر چیز دگن چاہے بہادری نے بدلا بانی مسیا چپر بانی کی شد روپی چداگی نے مان حاضر کی پتنے نا فاطمہ زہرا چھو بنو دلہشنی میں مے کرہ بعد ذکر کی تناول و حرکت کے وا بیر سرال گل کے باب محمد صلی اللہ وسلم مصربہ از صورت کی حد ثنا محمد بن اشارہ نبی ان ابن ابی الدین ان ابن ابی اروتا نبی ان حکمر ممنون مہرانن سید ابن যুবیرن رسول اللہ صلی اللہ وسلم قال الا لا یحلونا من خباب و من مار نا بدلاخرت کی آخرت کی بدلاخ نے اللہ تعالیٰ شی دی میں حضرت نام محمد بن بشاران ابن ابي عدي جنا نے نے بیرو بتا نرین حقمن میمونن میہرانن سیدن جبیران محمد بن ان یذام انت دین سلام سلام خیبر ران یہود پیسہ ان الناس قد خلق و و حضار جمع کم دا جو شکایت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا يحل لقد ديسه في داخل معاهده وشهده في داخل معاهده فرقه ديش باره ما دي لذي رواء مالون المعاهدين إلا بحقها حق مالي ودار فاقبل حق فاقي جزئي ودار شبيده أبا ودار مطابق تحق دا دائف مالون ذاكي دا حرام إلا بحقها وحرام قراني خرم حرام دي وخير او اتنا. و من من محمد دا داخل بےکار کین سمجھ لہر پہ نہیں تنظید سمن خراب پیشونا دفاع واکہ آپ کو سمجھ دا بھیا گان ہی تی